بالکل حدیث شریف میں ہے انہوں نے پوچھا کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا نمک کی بھی بڑی فضیلت حادی سی فرمایا گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے نمک تھوڑا سا لے اور کھانا کھانے کے بعد تو ایسا آدمی ستر بیماریوں سے بڑھ جائے گا جو مہلک بیماریاں ہیں ستر اس سے بڑھ جائے گا اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ بے آئی نمک ہی کھا نمکین سے شروع کرے اور نمکین پہ ختم کرے تو وہ ایسا آدمی ستر بیماریوں سے اللہ تعالی اسے بچا جائے گا ہم نے بعض مشاعر کو دیکھا بہت بڑے عالم دین تھے ہندوستان کے مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان صاحب بہت بڑی رئیس تھے ہندوستان کا ایک صوبہ ہے یا شہر جس کو اڑیسہ سے وہ اڑیسہ کے بہت بڑے رئیس اور سا دہتے سیدھا کرتا اور تہبن باندھتے اور ان کا امامہ دوہرا کر کے کندھے پر بطور رومان رکھ لیتے ایک سادی سیٹ ہوتی نماز امامہ باندھ لیتے تو میں جب گیا وہاں اڑسٹھ میں تو ان کے ساتھ مجھے تقریباً تیرہ چودہ دن رہنے کا اتفاق میں نے دیکھا کہ جب, جب بھی وہ کھانا کھاتے تو جیب میں سے پوریا نکالتے اور نکالنے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیتے اور کھانا کھانے کے بعد پھر اس کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیتے تو ہمارے مشاعر اس پر یہ عمل کرتے اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی آپ کھانے کی ابتدا کریں تو نمکین سے کریں اور اس کا تتیمہ کریں تو نمکین سے کریں تو آدمی ستر بیماریوں سے بچ جائے گا یہ حبیب شریف نے جی پوچھے صاحب پیچھے